اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں البتہ جی. اچھا ہوگا آپ کا سبق آپ آ جائیے عوامل لفظی و مانوی تو آپ فہرست بھی دیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے اپنی کتابوں کی اگر آپ کی کتاب والوں نے اور ناشر نے جو ہے نا فہرست دی ہو فہرست نیج کے اختصار کے ساتھ عنوان دیے ہوتے ہیں نہ اللہ کے بندے عوامل نہیں ہے علم النحب پہ آ جائیں آپ عوامی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اللہ کبیر وہ ایک طالب علم تھے تو سبق سبق پڑھتے ہیں تو وہ جب سبق مکمل ہوا تو ان سے پوچھا کہ اور کوئی مسئلہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں مسائل ہیں مسئلہ نہیں مسائل ہے یعنی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو مسائل ہی ایک تو سبق ہے اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ سبق کہاں سے ہے تو مسائل دار مسائل جی دل گیا آپ سب کو اب تو سنیے عوامل لفظی و مانوی عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں عوامل اعراب عراب جیب دینے والے عامل ہیں کہ جو وہ عوامل کہ اس کی کیا ہیں دو قسم ہیں نام اب آپ کو پہلے بتائیں گے ہے ہے ہے ہے کہتے ہیں لفظی عامل اب مانوی کو کو کو نے اس کی طرف یہ ہی نہیں ہے کہ مانوی کیا ہے؟ وہ تو میں میں میں جو موجود ہو جیسے میں کو مجرور کیا ہے. حروف جارہ میں سے علا ہے ہے ہے ہے نے کو کو کیا کیا کیا ہے؟ مجرور کیا. تو مجرور تو ہے. تو, کیا کیا کیا؟ مجرور کیا. تو یہ میں سے ہے؟ اسی طرح جا ا زیدن میں جا نے زید کو مضموم کر دیا ہے کہ جا آ کیا ہے فعل ہے اور زید کیا ہے مضموم فائل ہے کہ جا نے تقاضا کیا ہے کہ زید کیا بنے فائل بنے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے آئی بات سمجھ کے نہیں تو دونوں میں کیا ہے یعنی عامل جو ہے وہ کیا ہے لفظی ہے ار العرض میں بھی اور جا کے اندر بھی تو یہ آپ کو بتا دیا کہ عامل لفظی کیسے تھے لفظی عامل ہوا جو ظاہر لفظ میں موجود ہو جیسے ار میں اعلیٰ نے عرض کو مجرور کر دیا اور جاید کو مضمون دیا ہے لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں. کون سی لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں کون کون سی ایک ہیں حروف ایک ہیں اسا ایک ہے افعال یعنی کچھ تو حروف عامل کہ وہ اپنے ماں میں عمل کرتے ہیں اس کو ماں کو کسرہ ذمہ فتحہ دیتے ہیں اور کچھ ایسے اسماں ہیں جو اپنے ماں پر کیا کرتے ہیں یعنی آ... اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہے ضمہ فتح کثرہ دیتے ہیں اسی طرح کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو اپنے ماباد پر ماں میں کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ان کو ذمہ وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوا لفظی عامل کی کتنی قسمیں ہوئی انہوں نے تین قسموں میں تقسیم کر دیا ہے حروف اسماء اور افعال ٹھیک ہے نا الگ الگ کر یعنی حروف الگ ہو گئے اسماء الگ ہو گئے اور افعال بالکل اس سے الگ ہو گئے اب سب سے پہلے فصل نمبر اٹھارہ حروف عاملہ در اسم حروف اب صرف حروف کی بحث کو پہلے چھیڑیں گے حروف کی بحث کو مکمل کر لینے کے بعد اسما کی طرف جائیں گے اسما کی بحث کو مکمل کر لینے کے بعد افعال کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اب حروف میں بھی پہلے کیا کہا کہ حروف عاملہ لیکن کس میں در اسم کہ حروف عمل کریں گے لیکن کس میں اسم کے اندر عمل کریں گے فیل میں نہیں تو جہاں پر فیل کی بات آئے گی تو وہاں پر الگ سے ایک عنوان دیا جائے گا کہ حروف عاملہ در افعال حروف عاملہ در افعال ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا عنوان دیا حروف عاملہ در اسم کہ حروف عامل کریں گے عامل ہوں لیکن کس پر ان کا معمول کیا ہوگا ہمیشہ اسم اسم جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کل سات قسمیں ہیں ان کی کل سات قسمیں ہیں دیکھیے جی پہلی قسم حروف جر حروف جر سب سے پہلی قسم حروف جارا جو اسم تو اسم کو زیر دیتے ہیں یعنی کسرہ دیتے ہیں اور یہ کل کیا ہیں سترہ ہیں یہ کل کیا ہیں ہے م... جی یہ سب حروف جارہ ہیں. کل جی یہ سارے کے سارے حروف جا رہا ہے کیوں آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے اس میں عوامل اللہ میں یہ گزر چکے ہیں مزید تفصیل کے لیے وہاں بھی آپ اس کو ذرا دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں آپ نہ جائیے جی جی ٹھیک ہے کنفرم کر لیجیے بالکل حروف جا رہے ہیں یہ سترہ اپنے ماں کو کیا کر دیتے ہیں یہ جر دیتے ہیں ہاں جی بہت اچھی بات ہے یاد کی ہیں تو ہاں کہاں ساتھ سات سترہ ہیں یا اللہ کے بندے وہ ویسے آپ کے لکھنے میں کہیں اوپر ایک نہیں لکھا ہوگا ساتھ میں لیکن نیچے سے لکھا ہوا اچھا. ہے نا خلا را شا فیان اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اللہ. ساتھ اللہ Oh, oh. حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی سات قسمیں ہیں ان کی پہلی قسم حروف جارہ ہے ٹھیک ہے دوسری قسم آئے گی آگے حروف مشبہ بے ٹھیک ہے نا پھر آگے چلتے چلے جائے گی قسمیں ہیں سات ان کی پہلی قسم ہے یہ حروف جارا اس میں پھر حروف جارا کل کتنے ہیں یہ سترہ ہیں جی ٹھیک اچھا جی اس کے بعد یہ جو آگے مثالیں لکھی ہی ہوئی ساری کی ساری چھ <سؤال> ہے تو اب, تو تو اب دیکھیے مجرور کیا ہے با نے تو یہ با کی مثال آ تا جارہ ہے اللہ لفظ اللہ کو جردی ہے اسنا کی مثال آ گئی کاف کافی زعید کل اسد تو کاف حروف جارہ میں سے السدِ مجرور ہے یہ ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو حروف جارہ سب سے پہلی قسم حروف کی جو عمل کرتے ہیں اسماع کے اندر وہ حروف کی پہلی قسم حروف جارہ ہے وہ کل کیا ہیں سترہ ہیں جن کی مثالیں درج ذیل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری قسم پہ آ جائیں جی دوسری قسم ہے حروف مشبہ بے فعل حروف مشبہ بے فعل شب الفیل جن کو کہتے ہیں جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں نہیں اتنا لمبا سوال نہیں ہوتا کوئی ایک بات ہوتی ہے مثلا اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے آپ سے یا تو یہ سوال ہوگا کہ حروف جارہ کتنے ہیں آپ اس کا جواب سمپل ہے کہ حروف جارہ کیا ہیں سترہ ہیں یہ کہہ دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ کہ حروف جارہ لکھیں تو آپ نے شعر لکھ دینا ہے تو بات پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے ورنہ اگر کہیں ایسی بات آ جائے تو کسی ایک لفظ کے بارے میں لکھا ہوگا کہ حروف با اگر حروف جارا میں سے اس کی مثال بیان کیجیے یا مثلا میں ایک سوال کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ سوال ہے یہ کہ حروف جارہ کل کتنے ہیں وہ تحریر کیجیے اور ان میں سے کی مثالیں ذکر کر دی کوئی سے تین کی مثالیں ذکر کر دیجئے ٹھیک ہے اس طرح کا سوال آ سکتا ہے اس میں آپ لکھیں گے کہ حروف جارہ کل سترہ ہیں جو کہ درج ذیل ہیں باؤ تاؤ کا فلام واؤ مزو منخلا فیٰ یہ ذکر کر دینے کے بعد پھر صاحب جس کو چاہیں جس کی مثال آپ سے بن پا رہی ہو تو آپ ان کو کیا کر دیں تحریر میں لے دیں ٹھیک ہے جیسے مثلا مثلاََ مرت بید یہ لکھ دیں تو اللہ فال کر بیٹھے بیٹھے بندے سے بن جاتی ہیں جب روف جارہ ہی ہیں تو کچھ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو پتہ ہے کہ با عروف جارا میں سے تو بے زعید کہہ دیں آپ کی مثال پوری ہے بے دن ٹھیک ہے یا پورا جا بنائیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ واہ کی ان کو عربی آتی ہے تو مرر تو بھی ضعی ٹھیک ہے اسی طرح باقی چیزیں جس طرح لے زی یہ یہی مثالیں تو آگے والی مثالیں آپ دیکھ لیجئے گا دوسری قسم پہ آ جائیں حروف مشبہ بھی پھیل ان نہ کان لئی تلا کن اللہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے حروف ناصبہ جو ہیں نصب دینے والے جو اسم کو نصب اور خبر کو رفا دیتے ہیں اسم کو نسب کو رفع دیتے ہیں یہ کل کتنے ہیں انا انا کا انا لیتا اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے دا ہمیشہ ہمیشہ سے مثالیں کیا ہیں کیسے عمل کرتا ہے انا کا لیتا لاء اللہ چھ کی چھ کی مثالیں آگے مثالوں کے عنوان کے اندر لکھی ہوئی ہیں آگے بات سمجھ تو حروف جارہ اور حروف مشبہ فیل آپ کو سمجھ میں آگے ان کی مثال کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ آ جائیں جی تیسرے نمبر ما والا جو عمل کرتے ہیں لئی سکے مشابہ عمل کرنے میں لئی سکے مشابے ہیں. لئی سکے عمل کرتا ہے جیسا عمل یہ کرتا ہے کہ آپ نے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو کیا, دیتا ہے؟ اے اے کیا کہتے ہیں خبر کو نصب دیتا ہے. اسم کو رفع دیتا ہے افعال ناقصہ کا جو عمل ہے افعال ناقصہ میں سے ہے تو ان کا عمل کیا ہے کہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو ما والا کا عمل بھی لئیسا کے مشابه ہے اور لیسہ کا عمل کیا ہے کہ اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا لہذا ما والا کا عمل بھی یہی ہے یعنی ماں کا عمل بھی یہی ہے اور لا کا عمل بھی ہے. ما ہے عمل ان و ان کے خلاف ان و کے خلاف تو انا کا عمل کیا ہے تو وہ تو اسم کو نصب دیتے اور خبر کو رفع دیتے ہیں تو ان خلاف وہ تو کیا ہوگا کہ اس کو کیا دیں گے رفع دیں گے اور خبر کو کیا کریں گے نصب دیں گے اسم کیا رافع ہیں یہ ناصب خبر کے ہیں صدا مثالیں تین باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی جی حروف جارا حروف مشبہ باوالا چوتھے نمبر پہ آ جائیں لا نفی جینس جی آئی بات سمجھ یہاں تک چوتھے نمبر پہ ہے لا نفی جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے سم منصوب ہوتا ہے جو آپ نے اختصار کے ساتھ پڑھا ہے کہ لائن جنس کا ایسا منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔, بات پڑھئی ہے نا آپ لوگوں نے جنس سے مد... اتنی سی بات آج بھی آپ یاد رکھیے جنس کا ایسا کیا ہوتا ہے منصوب اور خبر آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں لے جائیں گے کہ کہاں کہاں پر منصوب ہوتی اور کیسے کیسے منصوب ہوتی ہے یعنی اس کا اسم منسوب ہوتا ہے تو وہ کیسے اور کب اور کہیں کہیں پر اس کا اسم جو ہے نا وہ منسوب نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں لا زائدہ ہوتا ہے اور اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے مبتدا تو اس طرح آج آپ کو گویا گویابی چار باتیں آپ کو بتاتے ہیں اس بات کے اندر یعنی لا نفی جنس سے متعلق چار باتیں آپ لوگ نوٹ فرمائیے گا چار باتیں دیکھیں لا نفی جنس جہاں پر یہ لا آ جائے کیا چیز میں फेल की तरह है जी बिल्कुल जीस हाँ ठीक है जी ठीक समझ रहे हैं जी ऐसा ही है वॉइस नहीं है आपके लिए स्काई पे जी बताइए ठीक है اچھا جی تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لائے نفی جنس کا اسم کیسے کیسے کہ یا تو اس کا اسم جو ہوگا لائے نفی جنس کا اسم جو اس کے ماں جو بھی جملہ ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا یا تو مضاف ہوگا ٹھیک ہے چھوڑ دیں پہلے مضاف کو یا تو نکرا ہوگا یعنی مف... نکرا مفردہ ہوگا نکرا معرفہ بھی نہیں ہوگا مضاف بھی نہیں ہوگا کیونکہ اضافت بھی تو ایک تعریف کی قسم ہے نا ٹھیک ہے جیسے غلام الزیدن تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام کیا ہے یعنی معرفہ ہے نکرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اضافت ہو گئی اس کی کوئی وہ بھی ایک تعریف کی ایک قسم ہے معرفہ ہونے کی سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کا جو ماباد ہے یعنی اس کا مابعد اسم نہیں کہتے اس کا ماں یا تو نکرہ مفردہ ہوگا یعنی مفرد نکرہ ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مابعد لا نفی جنس کا مابعد جو ہے وہ کیا ہو نکرہ مفردہ نہ ہو بلکہ کیا ہو ایسا اسم ہو کہ جو مضاف ہو کسی دوسرے کی طرف کیا ہو مضاف ہو یعنی مضاف ہو رہا ہو کسی اور کی طرف لا نفی جنس کا مضاف ہو تیسرے نمبر یہ ہے دے دے نفی جنس اس کا جو ماباد ہو وہ مضاف بھی نہ ہو اور نکرا بھی نہ ہو بلکہ معرفہ ہو ٹھیک ہے نا تو تینوں صورتوں کا بلکہ ایک چوتھی صورت بھی آئے گی میں رابط بتاتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. کتاب میں آ جائیں ذرا سب سے پہلے دیکھیں لا نفی جنس اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اس کا اسم یعنی اس کا ماباد ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اور اس کا اعراب کیا ہوگا اس صورت میں منسوب ہونا کیا چیز منسوب ہونا یعنی اس پر نصب ہوگا منسوب ہوتا ہے کونس کس لا کا لا نفی جنس عام طور پر اس کا اسم ایسے ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اور خبر مرفو مثال دے دی جیسے لا غلامہ اب دیکھیے لا کا جو اسم ہے وہ غلامہ ہے اور وہ کیا ہے مفرد بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا بھی ہے مضاف ہے مفرد تو چھوڑ دیں کہ مضاف بھی ہے اور منصوب بھی ہے غلامہ مضاف ہے رجولن مضاف ال ہے ٹھیک ہے اب کیا کہا پہلی قسم جو ہم نے پڑھی لا کی کہ اس کا اسم اکثر مذاف ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مذاف ہوتا ہے اور اس کی اس کا اعراب کیا ہوگا منصوب کا جیسے لا غلام اور گویا پہلی بات ہم سمجھ میں آ گئی کون سی والی کہ لا کا اسم کیا ہوتا ہے اکثر مذاف منصوب ہوتا ہے دوسری صورت اگر اس میں نکرا اگر اسم یعنی لا کا اسم جو ہے نکرا مفردہ ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے جیسے لا رجلا فدارے دوسری صورت اس کی اس کا اسم کیا ہو کیا نہ ہو یعنی مضاف تو نہ ہو بلکہ کیا ہو نکرہ ہو مفردہ مفرد نکرہ ہو مضاف بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو نکرہ مفرد ہو تو فتحہ پر مبنی ہوتا ہے یعنی وہ مبنی پر فتحہ ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اس جی وائی چکے. سپیک سکائب. تو میں نے یہ کہا کہ پہلی صورت کیا تھی کہ لا کا اسم کیا ہو مضاف ہو ٹھیک ہے مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جیسے لا غلام نکرہ اس مفردہ ہو تو فتحہ پر مبنی ہوتا ہے جیسے لا رجلہ فت دو باتیں ہو گئی گویا ہم نے دو مر دو باتیں پڑھ لی ایک یہ کہ اس کے اسم اکثر مضاف ہوتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے لیکن مبنی پر فتحہ نہیں ہوتا مبنی نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہو وہ کیا ہو نکرہ مفردہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مبنی بر فتحہ لا لا رجل الف دار تیسرے نمبر پہ اور چوتھا نمبر تیسرا اور چوتھا نمبر اب یہ ہے آپ کو ذرا ذہن میں رکھنے والی بات کہ اس لا کا مابعد معرفہ ہو اس لا کا مابعد معرفہ ہو ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ پھر اس کے ضروری ہے کہ, <laughs> کہ اس معرفہ کے بعد ایک اور معرفہ لایا جائے اور اس معرفہ سے پہلے ایک اور لا لایا جائے نہیں آئی بات سمجھ میں اگر لا نفی جنس کا ماں معرفہ ہو یعنی نکرہ مفردہ بھی نہ ہو اور مزاح بھی نہ ہو اوپر سے گزر گئی اچھا پہلی دو باتیں اگر سمجھ میں آئی تو اب سمجھیے یعنی اس لکا ماں بعد جو ہے وہ کیا ہو مضاف بھی نہ ہو اور نکرہ مفردہ بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو معرفہ ہو ٹھیک ہے نا پہلی دو قسمیں جو ہم نے پڑھی اس میں معرفہ تو نہیں پڑھا نا اگر لا کا ماں معرفہ آ جائے لائے نفی جنس کا تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دوسرا ایک معرفہ بھی ساتھ میں لایا جائے دوسرا معرفہ بھی ساتھ میں لایا جائے اور یہ دونوں لا پھر اس صورت میں کیا ہو جائیں گے ملغ عمل, اپنا عمل چھوڑ دیں گے لہٰذا یعنی اپنے ماباد کو یہ مرفوع یا منصوبہ نہیں کریں گے یعنی اس کا اسم جو ہوگا وہ مرفوع بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ میں کیا نہیں ہوگا یعنی خبر ہوگی وہ منصوب بھی نہیں ہوگی تو یہ اپنے عمل سے ختم ہو جائے گا عمل چھوڑ دے گا اس کا جو ماباد ہوگا وہ مرفو ہوگا کس وجہ سے بحثیتی مبتدا ہونے کے ٹھیک ہے نا ہاں جی جی دوبارہ ایک دو بارہ نہیں چھ بارہ میں بتاؤں گا جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی بات اصل میں, میں نے بہت کوشش کی ہے اس کے لیے کہ میں, نے کہا کہ میں کیسے سمجھاؤں آپ بڑی مشکل سے میں جی ملغا عمل ملغہ کا مطلب یہ ہے کہ ملغہ عم... ملغا الغا الغا کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا اپنے عمل سے بند ہو جائے گا ملغہ ملغا عن لعمل... سنتے رہیں گے الفاظ یہ میں نے ویسے بڑا لفظ بول دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی ایک دم سے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ملغہ از عمل کہہ دیتے ہیں اس وقت چلیے سن لیجیے آپ کو پھر بھی کام آئے گا ملغہ عنل عمل کا جب بھی کسی عاملہ یعنی حروف عاملہ آپ پڑھ رہے ہیں نا جب بھی ایسے عامل ہوں گے لیکن وہ اپنے عمل سے ان کو چھٹی دے دی جائے گی کہ اب آپ عمل نہیں کر سکتے تو یعنی ملغا ہو گیا ٹھیک ہے ملغا عنل عمل اپنے عمل سے کیا ہے رک گیا ہے آ گیا ہے لہذا اب جو اس کا عمل ہے وہ اپنا عمل نہیں کرے گا دیکھیں اب جیسے لا نفی جینس کا عمل کیا ہے کہ اپنے اسم کو کیا کر دینا منصوب کرنا اور خبر کو کیا کرنا مرفو کرنا یہ اس کا عمل ہے لیکن ہم یہاں پر یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس تعریف کے اندر لائے نفی جنس تو ہے لیکن یہ اپنے یہ آنے لا عمل ہے یعنی اس کا جو کام ہے اپنے وہ کام نہیں کرے گا تو لہٰذا ہم سمجھ جائیں گے کہ اب اپنے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفو نہیں کرے گا یہ اپنے عمل ترک کیا ہوا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ملغ ملگا آنے لعامل. یہ لفظ سمجھ ہے کہ یہ ملغ عمل ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے اپنے عمل سے باز ہے۔ اب حروف عاملہ میں سے کسی کے متعلق بھی کہہ دیا جائے تو خیر اب ا جاتے ہم اصل بات پر کہ اسات کیا ہے۔ لا نفی جنس کا ماباد معرفہ ہو نکرہ بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو۔ بلکہ کیا ہو؟, ہو؟ اس معرفہ کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ایک اور معرفہ لایا جائے۔ اس ایک اور معرفہ لایا جائے اور لا کر ان دونوں کو کیا جائے یعنی ان کو اپنے عمل سے روک دیا جائے اور ان لا کا جو ماباد ہو وہ بحثیت مبتدا ہونے کے کیا ہو جائے مرفو ہو جائے منصوب نہ ہو ورنہ تو لا بعد کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نا بحثیت کس کے ہونے کے لا کا اسم ہونے کے لیکن یہاں پر کیا ہوگا اس کا اسم نہیں ہوگا بلکہ وہ پھر مرفو ہوگا بحثیتی مبتدا ہونے یہ اپنے عمل سے کیا ہو جائے گا باز ہو جائے گا رہ جائے. جی یعنی لاکھو بالکل یوں کہہ دیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ معرفہ جو ہے نا اس کو گوارا اس لیے نہیں کہ ہم جب بھی معرفہ آئے گا یعنی مارفا اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کیا کر دے گا اس کو کہے گا کہ اپنی حیثیت میں رہو ٹھیک ہے نا اور تم ہم پر اپ, آ, جو ہے نا وہ یعنی اپنا حکم نہیں چلا سکتے مارف کو اتنی طاقت कह کو کہ ٹھیک ہے تم جینس کی نفی کے لیے آتے ہو لیکن آپ کو حکم ہم پر نہیں چلے گا ہاں ہاں اچھا تو یہ پھر جی تو وہاں آئے گا کہہ دیں گے کیا زائد ٹھیک ہے کہہ دیں گے کیا زائد اور کیا کہیں گے ترکیب کے اندر اس کو کہہ دیں گے کہ نہ کہ لاجائد اتنا مشکل کام تھا نہیں ہے کہہ دیتے ہیں زائدہ کتنی ترکیبوں کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ لا زائدہ ہے یہاں پر جی سارے بتاؤں گا آخر میں بتاتا ہوں خلاصہ لیکن پہلے ایک بار تو سمجھ جائے نا تھوڑا تھوڑا تو گویا ہم نے یہ کہا کہ دو ماں ٹھیک ہے اگر ایک معرفہ ہو یعنی لا کا معرفہ ہو تو اس کے ساتھ میں ایک اور معرفہ لایا جائے ٹھیک ہے تو پھر لا کیا ہو جائیں گا یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے دو چیزوں کی نفی کرنی ہو وہ دو چیزیں کیا ہوں معرفہ والی ہوں یعنی معرفہ ہوں مثال کے طور پر کہ میں نے دو لوگ دونوں کے نام ہیں ٹھیک ہے زید بھی ایک شخص کا نام ہے عامر ایک شخص کا نام ہے میں آج یہ ابھی یہ ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید بھی نہیں آیا عمر بھی نہیں آیا اب سامنے والے کو یقین نہیں ہے کہ یار شاید کیا آئے ہوں لیکن میں جنس کی نفی کر دیتا ہوں اس لیے میں لا نفی جنس لاتا ہوں جو بالکل ایک دم سے بالکل ذرہ برابر بھی کسی شبہ بھی نہیں چھوڑتی لا نفی جنس لا کر یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ لا زئید المرون ٹھیک ہے کہ میرے پاس زید اور آمر نہیں ہے اب یہ جو دو معرفوں اگر دو کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں یعنی اس طرح کی ترکیب لاتے ہیں دو معرفوں کے ساتھ لاتے ہیں لا کو اور لا کو پھر کیا کر دیتے ہیں یعنی اپنے عمل سے رک جاتا ہے اگرچہ آتا تو نفی کے لیے ہے لیکن نفی کے لیے تو ہے لیکن اپنے عمل سے کیا ہو جاتا ہے باز آ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا عمل نہیں دا. لا برائے نفی ملغ العمل ٹھیک تو دو معرفہ کی اگر تاکید کرنی ہو عدم تاکید یعنی نہ آنے کی تاکید تو اس کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں کہ پہلے لا کے بعد ایک معرفہ لاتے ہیں لا کا تکرار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک معرفہ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے اعراب اس کا اعراب یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں یعنی پہلے لا ماں بعد بھی اور دوسرے لا کا ماں بعد بھی دونوں کیا ہوں گے بحثیت ہونے کے پر ان پر لا جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا ہاں نہیں یہ تو نہیں وہ دونوں, دونوں نہیں آئے ٹھیک ہے جی وہ بات تو پکی ہے کہ جنس کی نقی ہے لیکن اعراب کی بات یہ ہے کہ لا اپنا عمل نہیں کرے گا ٹھیک؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ لا نفی جنس کا مابعد اگر معرفہ ہو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک اور معرفہ لایا جائے اور ان دونوں صورتوں میں یعنی دو ایک اور معرفہ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ لا کا بھی تکرار ہوگا تو پھر دونوں لا جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے زائد ہو جائیں گے یعنی ملغہ آنے لام ہو جائیں گے اپنے عمل سے رک جائیں گے اور ان کا ماباد جو مرفوع ہوگا وہ بحثیت ہوگا اس میں لا کا کوئی دخل نہیں ہوگا جی اتنی موٹی سی بات سمجھ میں آگے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی آ جائے جی, جی اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا مواد کیا ہو معرفہ ہو تو اس کا اس کے بعد ایک دوبارہ سے ایک معرفہ لانا ضروری ہے اور دونوں کے ساتھ لام کا لا کر تکرار ہوگا اور دونوں صورتوں میں لا کیا ہو جائے گا ملغان لامل ہوگا اسی طرح اس صورت میں تو کیا ہوگا اس کے عراب تو یہ ایک ہی ہوگا یعنی اپنا ماں کیا ہوگا اس کا مواد مرفو ہوگی مبتدا ہونے کے اور پھر اس کی خبر بھی ہوگی یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے موٹی سی ہے لیکن اگلی والی بات جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل اس کو پانچ صورتوں میں پڑھتے ہیں والی اگر لا کا ماں کیا ہو نکرہ ہو ٹھیک ہے اور دو نکروں کی ہم نے جو ہے نا وہ کی ضرورت کیا ہوگی کہتے ہیں کہ لا کے ماں باد پہلے ایک نا کو ذکر کیا جائے پھر لا کو ذکر کیا جائے پھر ایک اور ذکر کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں ترکیبوں ہیں کیسے پڑھ سکتے ہیں پانچ سورتوں میں آخری بات کو آپ چھوڑ دیں لیکن صرف یہ کہ نام کے اعتبار چونکہ سن لیں کہ اعراب کیا کیا ہوگا پہلی صورت ہے مضاف کی کہ لا نفی جنس کا ماباد کیا ہو مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا مفرد کیا ہوگا منصوب لا کا ماباد مفرد, مفرد, مفرد مفردہ ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا مبنی بر فتحہ ٹھیک ہے تیسری صورت کے لا کے یہ تھے کہ ٹھیک ہے چوتھی صورت کیا ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ لا کے پہلے ایک نقرہ ذکر کیا جائے پھر ایک اور نقرہ ذکر کیا جائے لا کے تو اس کو کہے پانچ صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے عراب کی پانچ صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ آ رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں ذرا جی کی طرف آئیں بتاتا ہوں پھر آخر میں بھی آگے سب کیا شروع سے دیکھیے گا سمجھ کے پڑھیں گے ان شاء اللہ نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھاؤں گا نہیں آئی تو پھر نہیں آئی تو سمجھاؤں گا پانچ دن پڑیں گے لیکن سمجھ کے چلیں گے سمجھ آ جائے سمجھ آنے کی گارنٹی دے رہا ہوں یاد کرنے کی نہیں یاد کرنا پھر آپ لوگوں کا کام ہے سمجھانا میرا کام ہے لائن گا پہلی ہے اور خبر مرفوع جیسے لا غلام راج الریف الفت دار یہ پہلی صورت ہے سب سے پہلی صورت کہ لا کا اسم کیا ہوتا ہے اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیسے لا غلام رجل الن ضریف الفتار یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ نا اس لا کا مواد کیا ہوتا ہے اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے تو سمپل سی بات ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا میرے ساتھ چلیے گا بتائیے گا تب جی یہ پہلی صورت ہے اس میں کوئی مشکل صورت اگر اسم نکرہ مفردہ ہو تو فرح پر مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اسم نکرا مفردہ ہو یعنی اصلاح کا مات نکرہ مفردہ ہو یہ دو باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے اگر مضاف منصوب ہو وہی منصوب ہوتا ہے اگر کیا ہو, نکردہ, نکرہ مفردہ ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے مبنی پر فتح ہوتا ہے جیسے لا رجلافار اوپر لاغ رجل ضریف الف فدار یہ دو قسمیں اس کے بعد کی جو دو قسمیں ہیں وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہیں ان کو آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی سیکنڈ والی یہی ہے کہ اسم کیا ہو لا کا ماں کیا ہو نکرہ ہو ٹھیک ہے نکرا ہو کچھ بھی نہیں ہے اوپر کیا تھا مضاف تھا بس یہ مضاف نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے لا رجل ہو اس کا کیا ہوگا کہ اس کا کیا ہوگا اصل چیز تو ہی ہے کی صورت میں ہوگا پھر کہتے ہیں کہ مبنی برفت ہا کس پر ہمیشہ سے کیا ہوگا فتحہ ہی آئے گا چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا آگی بات سمجھ سیکنڈ والے کی بھی ہوں جی مبنی برفت دونوں کی ایک ہی مثال تو نہیں دے سکتے دونوں کی ایک مثال کیسے دے سکتے ہیں پہلے والا جو ہے وہ مضاف کی مثال ہے دوسرے میں مضاف تو نہیں ہو تو صرف محض نکرہ ہے نہیں وہ, رجلن ہے وہ اوپر والا. پہلے لا غلام ہے غلام نہیں کہاں ہے پہلے والے میں لا رجلہ پہلے والے میں لا غلام غلام میں ہے لا رجل فدہ ٹھیک ہے نا جی کوئی بات نہیں ہے یہ تو وقت پورا ہو گیا اچھا جی اور اگر بعد لا کے معرف کرنا ضروری یعنی دو معرفوں کی دو معرفہ ہوں ٹھیک ہے دو معرفوں کی اگر جنس کی نفی کر دو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ لا کر ایک ہی لا لا اگر ہم دونوں کی نفی کے بلکہ تکرار ضروری ہے اور دوسرے معرفہ کے ساتھ ایک بھی مارف... یعنی دو معرفے اگر آنے ہوں تو پہلا بھی معرفہ اور دوسرا بھی معرفہ تو پھر کیا ہوگا تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دُبلہ کرنا ضروری ہوگا یعنی دوبارہ لانا ضروری ہوگا اور لا کو چامل نہیں کرے گا لا کچھ بھی عمل نہیں کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی لا زید عندي ولا عمرو اصل بتانا کیا چاہ؟ کہ میرے پاس زید بھی نہیں اور عمر بھی نہیں ہے زید بھی معرفہ ہے عمر بھی معرفہ ہے اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ لا زیدن ہندی لا زید المرون ہندی ایسے نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے لا زید ہندی ولا لا یعنی دوسرے والے معرفہ کے ساتھ بھی لا کا تکرار کیا ہے تازم اور ضروری ہے لیکن ہوگا کیا کہ لا اپنے عمل سے رک جائے گا یعنی اپنی کرے گا کہ اسم کو کیا کرے منصوب کرے اور خبر کو کیا کرے مرفوع کرے بلکہ اپنے عمل سے رک جائے گا اور لا کا مباد جو مرفو ہو رہا ہے کے لا زیدن، یہ کیا ہے؟ بحثیت مبتدا ٹھیک ہے اور آمر کے اندر بھی وہ بھی کیا ہے بحثیت مبتدا کے کیا ہے مرفوع ہے تو گویا اگر لا نفی جنس کے بعد دو معرفہ آ رہے ہوں تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا لانا ضروری ہے لا دوبارہ لاگے اس کا لا کا لانا بھی ضروری ہے پھر کیا ہوگا یہ دونوں والے لا پہلے والا لا نفی والا بھی اور دوسرے والا لا نفی بھی اپنے عمل سے رک جائیں گے اور ان کا جمعات کی جو عبارت ہے وہ مرفوع ہوگی پہلے والی جس حیثیت سے مبتدا ہونے کی حیثیت سے ہے ٹھیک ہے اب مثال دیکھیے لا زید اب والے لا زیدن زیدن بھی معرفہ ہے امرن بھی معرفہ ہے لا زیدن پر بھی داخل ہے امرن پر بھی لا, لا داخل ہے لیکن دونوں صورتوں میں لا کے اپنے عمل سے باز ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے منصوب اور مرفوع نہیں کر رہا <تصفح> اسی طرح لا خالدن ہا ہونا وہ <تصفح> لا خ... <تصفح> لا خالدن ہا ہونا وہ لا کہ خالد بھی نہیں ہے یہاں پہ اور سعید بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی دیکھیے خالدن بھی معرفہ ہے سعیدن بھی معرفہ ہے لیکن ہے کیا کہ اپنے عمل سے باز ہے ٹھیک ہے میرا خالص پر ختم کر دیتے ہیں دو معرفہ والی بات اس بات کو یوں سمجھو اس بات کو یوں سمجھو یہ بھی دیکھیے گا اور اس بات کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا ہے یعنی ان کی نفی کرنی ہو جنس کی تو اس ترکیب کے ساتھ بتلائیں گے کہ لا کو دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں اور معرفوں کو رف تو یہاں تک تائ نفی جنس کی ہم نے تین صورتیں پڑھ لی پہلے والی کہ لا کیا ہو لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے پھر دوسری صورت کے اس لا کا اسم کیا ہو نہ کیا مفرد ہو تو مبنی برفت ہوتا ہے تیسری صورت کون سی والی بھلا کہ کیا کہتے ہیں اس کو دو معرفہ ہوں دو معرفوں کی جنس کی نفی کرنی ہو تو کیا ہے پہلے والے کے ساتھ بھی لا کر ضروری ہے اور دوسرے والے کے ساتھ بھی لا کر ضروری ہے لیکن لا کیا ہوگا اپنے آپ سے بعض ہوگا اورحصیت ہوگا ہوگا مبتدا ہونے کی اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سمے آپ کو بھی سمجھنے کی بھی اور سمجھنے کے بعد دوبارہ اس پر عمل کرنے کی بھی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی طاع فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وآخر دعوانا آخر العانا رب العالمین پریشان نہیں ہونا اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بھی سمجھاؤں گا لیکن سب اللہ و برکاتہ